Iran لوگوں نے راستے روکے قیت اور طاقت کے ذریعے اس پیغام کو دبانے کی کوشش ہوئی وطن سے بے وطن کیا بے وطن ہو جانے کے بعد سکھ کا سانس نہیں لینے دیا مختلف لڑائیوں اللہ نے یہ بیان کیا اس سارے جھگڑے کا اس سارے اختلاف کا انجام کیا ہو گیا نتیجہ کیا نکلا کیا یہ بات غلی بلی رہی یا اس کا کوئی انجام سامنے آیا اس کا کوئی نتیجہ سامنے آیا کون جیتا ن ہارا کون فتح یاد ہوا شکست کس کا مقدر بنی فاتح کون بنا مختول کون ٹھہرا ذلت کی زندگی کل کا مقدر ٹھہری اور عزت کے تاج کل کے سروں پہ پہنا یہ انجام کیا نکلا دنیا اور آخرت کا نقصان کس پدے نے اٹھایا دنیا برباد ہوئی عزت خاص میں مل گئی سرداریوں کے پاس گاؤں کے نیچے راندے گئے اور کون تھے وہ لوگ کہ جن کو مکے کی گلوں سے رات کی تاریخیوں میں نکالا گیا اور دس سال کے کلیل عرصے کے بعد وہ دس ہزار کا لشکر لے کر فاطمہ بن کے مکے میں ڈالے ذلت اس کا مقدر ٹھہرا عت کس کے نصیب ہوئی کون جہنم کا جنت کس کے نصیب میں لکھی گئی اس سارے جھگڑے اس ساری لڑائی اس سارے اختلاط کا انجام کیا نکلا وہ تیسری آیت میں اللہ نے اس انجام کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے مکہ مکرمہ میں میرے پیغمبر کے راستے روکے تھے جن لوگوں نے الگ مدرسوں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کے میرے پیغمبر کے خلاف تدبیروں کی تھی جن لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی رائے دی تھی جو لوگ زہر میں بگے ہوئے خنجر کرائے کے قاتلوں کو دیکھ کر مدینے بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اس پیغمبر کا کام تمام کر کے آؤ اللہ فرماتے ہیں انجام یہ نکلا وہ سارے دشمن دلیل ہو گئے وہ سارے بے نام و نشان ہو گئے ان کی قوت لٹ گئی عظمت خاص میں مل گئی اور ان ہی کرداروں کے بیٹوں کو ہم نے محمد کا غلام بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی امیہ کا بیٹا ستوان میرے نبی کا غلام ٹہرا اسی ابو جہد کا بیٹا اکرما میرے نبی کا غلام ٹہرا اسی ابو لاہد کا بیٹا میرے نبی کا غلام پہ رہا وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے آپ کو گالیاں نکالا کرتے تھے وہ لوگ جو آپ کے راستے روکا کرتے تھے جن کا خیال یہ تھا کہ یہ چند دنوں کا کھیل ہے جب اس نبی کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی بھی لٹ جائے گی اس کا پیغام ختم ہو جائے گا اس کا اعلان بھی لٹ جائے گا اس کی اولاد کوئی نہیں نرینا جو اس کا نام بھی اس کے بعد دنیا میں لے جب اس کی اولاد نرینا کوئی نہیں اس کی زندگی تک سارا کھیل ہے اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور رات کی تاریخی میں نبی پاک کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور کبھی वारों ने, आपने है आज के अरसा में آپ نے پناہ لی آج دس سال کے قریب عرصہ میں وہیں گر دس ہزار سے دوسروں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہا ہے مکے کے اہم قریب ندی پاک نے پڑاؤ کر لیا خیمے آپ نے اعلان کیا ہے خیمے کے باہر آگ روشن کر دو آگ جلاؤ تاکہ مکے والوں کو تمہارے دبدبے کا پتا چلے تمہارے لشکر کی کثرت کا پتا چلے یہ کتنے لوگ ہیں ابو سفیان جو آپ کے سب سے بڑے دشمن ٹھہرے تھے آپ کے مقابلے میں آئے خندق میں آپ کے مقابلے میں سپاہ سالات بن کے آئے وہ خود جائزہ لینے کے لیے اس لشکر کی طرف بنے ہیں یہ کون لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں خیمے ہیں آگ انہوں نے روشن کر رکھی ہیں بڑا جاہو جلال ہے بڑا دب دبدبا ہے نہ کوئی ان کے دلوں پہ خوف ہے کہ ایک شہر کے قریب آ کے انہوں نے پڑاؤ بھی کر لیے ہیں آگ بھی روشن کر لیے چنانتی ابو سفیان جب ان خیموں کے قریب آئے ہیں میرے نبی کے جاسوسوں نے گرفتار کر لیا یہی ابو سفیان گرفتار ہو جاتے ہیں گرفتار کر کے ان کو نبی پاک کی شگمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ حضرت عباس نبی پاک کے چچا میں ابو سفیان کی آواز چان لی ہے پوچھا ابو سفیاان ہو کہ ہاں ابو سفیان ہو گرفتار ہو گیا ہوں حضرت عباس نے کہا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ آج بچنا چاہتے ہو تو توحید کا اقرار کر لو بچنا چاہتے ہو تو میرے بھتیجے کی نبوت کا اقرار کر لو سردار آدمی ہے انتہائی سمجھدار آدمی ہے خیمے میں نبی پاک کے پاس جب پہنچایا گئے ہے اور حضرت عمر بھی ننگی تلوار لے کر پیچھے پہنچے شارا دیے اس کی گردن قلم کر دو نبی اباد نے فرمایا عمر، مجھے ابو سفیان سے بات کر لے لے دو نبی ابو سفیاان یہ دس ہزار سے دوسریوں کا میرا لشکر ہے یہ دلال ہے یہ دبدب دب اور حسمت تم دیکھ رہے ہو میرے لشکر کی کیا تمہیں اب بھی اس بات کا یقین نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی الا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل خوشا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے کوئی مسجود حقیقی نہیں ہے کوئی مشکل خوشا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی نافے اور غار نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی موتی اور مانے نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی روکنے والا اور بولنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اب بھی تمہیں اس بات کا یقین نہیں آیا اب وہ سفیان کہتے ہیں اب تو سو فیصد اس بات کا یقین آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر اللہ کے سرا کوئی اور بھی الہ ہوتا جن کو ہم نے الہ مان رکھا ہے اللہ کے اندر سجا رکھے صفا مروا کے درمیان اور بچ سجا رکھے گھروں میں اور معوس سجا رکھے اگر اللہ کے سوا کوئی اور ادا ہوتا کوئی اور عزتوں کا رکھوالا ہوتا کوئی اور لجے پالنے والا ہوتا کوئی اور غربت کو دور کرنے والا ہوتا کوئی اور مصیبتوں کو ڈالنے والا ہوتا آج سے بڑی مصیبت ہم پر کبھی نہ آتی یہ دن ہمیں دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا ہمارے معبود ہماری مدد کرتے ہمارے معمود ہماری مشکل حل کر دیتے ہماری ما ہمارے معمول ہماری حاجت کو پہنچ جاتے یقین آ گئے ہیں کہ لا اللہ ان اللہ نبی اب نے فرمایا اب بھی اس بات کا یقین نہیں آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں جھوٹے لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہوا کرتے جھوٹ پر اس چیز کی بنیاد رکھی جائے وہ کبھی پایا تقریر کو نہیں پہنچتی میں کل کھاتے بن کے مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پر ضلع کرتی ہے بہادر آدمی ہے مگر آدمی ہے سانس دل آدمی ہے دس ہزار تلشکر کے اندر اکیلا ہے اس کا کوئی ختم اس وقت موجود نہیں ہے کہتا ہے یار اے اللہ کے پاس پیغمبر پیغمبر کہلانے والے اس بات کا تو یقین آگے ہے کہ لا الہ الا اللہ لیکن اس بات کا ابھی کامل یقین نہیں آیا کہ محمد رسول ابھی کامل یقین نہیں آیا ابھی دل نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں دل نہیں مانتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نبی پاک نے اپنے چچا عباس سے کہا پہاڑ کے کھلا جگہ پہ اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ جس کے دامن سے میرا لشکر سارے کا سارا گزرنا ہے لشکر کا دبدبا ذرا دکھاؤ اس کو لے کے کی کمان کا دستہ ہے یہ ساد بن ابھی وقات کی کمان کا دستہ ہے یہ سلا اور زبیر کے کمان کا دستہ ہے یہ عبادہ کی ابادہ یہ, یہ دستے گزر رہے ہیں دس ہزار صحابہ ایک جگہ پہ سواریوں سے گزرنا ہے آپ اندازہ کر سکتی ہیں جلال کا آپ اندازہ کر سکتی ہیں اس لشکر کی حسمت کا اور جلال کا جو گزر رہا ہے بس کی نداحوں کے سامنے سے اور حضرت عباس ان کو بتا رہے ہیں یہ فلاں دستہ ہے یہ فلاں دستہ ہے یہ فلاں دستہ ہے،, ہے دس ہزار قدوسوں کا لشکر گزر گیا سب سے آخر میں میرے نبی کی سواری آگے نہیں چلے ہیں نبیوں پاک اس میں تکبر پایا جاتا ہے آگے آگے چلنے میں حروف پایا جاتا ہے آگے آگے چلنے میں تکمبر کا انصر موجود ہے اور آج نبی پاک تکمبر میں نہیں آج ہی میں آنا چاہتے ہیں سارا لشکر آگے نکل گیا ہے نبی پاک سب سے پیچھے آ رہے ہیں اور روایات میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک کی داعی مبارک है ہے وہ اون کے سلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے سر مبارک آپ کا چھکا ہوا ہے داری مبارک آپ کی اونٹ کے کوہان کے ساتھ جا کے لگ گئی ہے اور نبی پاک کی زبان پہ ہے انا فتح لتا فتحم مبینہ یہ جملے نبی پاک کی زبان پر ہے اور نبی پاک آئی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت ابو سفیال نے اسلام کو دور کر لیا کلمہ ابو کلماسان نے پڑھ لیا یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا جو اللہ نے اٹھا کے آپ کے قدموں میں لا کھڑا کیا یہ کمانڈر ان چیف تھا مخالطیب کی فوج کا نہ اللہ تعالی نے اسے اٹھا کے آپ کے قدموں میں جگہ دے دی اللہ نے فرمایا اس لڑائی کا تقریروں بیان کا اور نبی پاک کے پیغام سنانے کا انجام یہ نکلا کہ نبی پاک کے جو دشمن تھے وہ بے نام و نشان ہو گئے اور میرے پیغمبر کی عظمت آسمان سے باقی کرنے لگ میں نے اپنے پیغمبر کو فاتح بنا دیا فاتح بن کر نبی پاک مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں نہ کوئی لڑائیے نہ کوئی جھگڑا عجیب ملک فتح ہو رہا ہے جناب عجیب علاقہ فتح ہو رہا ہے علاقہ بھی وہ جس سے رات کی تاریکی میں نکل کے گئے تھے علاقہ بھی وہ جہاں آپ کو مارا گیا ہے جہاں آپ کو کولوں پہ لٹایا گیا ہے جہاں آپ پر خطرے لگائے گئے ہیں جہاں آپ کے صحابیوں کو ستایا گیا ہے آج اسی علاقے میں فوتے بن کر نبی پاک داخل ہو رہے ہیں نہ کوئی انتقام ہے نہ کوئی غصہ ہے نہ کوئی وسیلی طبیعت کا مظاہرہ ہے نہ نا کوئی نعرہ دیئے منع کر دیا نبی پاک نے ہفتہ کہ ایک صحابی شہادی عبادہ نے جب ابو سفیان کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور ان کا دستہ وہاں سے گزرنے لگا یاد آ گیا بدر کا مار کا یاد آ گیا یہی ابو سفیان ہے جو لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آیا تھا کبھی بدر میں کبھی او میں کبھی خندق میں اس نے ہمیں سکھ کا سانس کبھی نہیں لینے دیا بن عبادہ اونٹ پر سوار ہیں جھنڈا سرداری کا ان میں ابو سفیان پہ نظر پڑی تو نے عبادہ کہتے ہیں ابو سفیان آج بدلے کا دن ہے آج ایک ایک بدلے چکانے کا دن ہے آج بدر کے بدلے چکیں گے پوت کے بدلے ہم چکائیں گے خندق کے بدلے ہم چکائیں گے ایک ایک ہمارا شہید ہونے والا بندہ اس کے بدلے ہم چکائیں گے ابو سفیان نے نعرے کی شکایت نبی پاک کے سامنے کی کہ آپ کے دستے کا ایک آدمی صادق نے عبادہ مجھے دیکھ کر یہ نعرہ لگاتا ہے ال یوم آج مدلے کا دن ہے آج انتقام کا دن ہے آج ہم انتقام چکائیں گے نبی پاک نے صادق اپنے عبادہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا یہ جو الما یوم الملحا کہہ رہے ہو یہ لام کی جگہ پہ بھاما کی جو لام ہے اس کی جگہ پہ رے لگاؤ اور بولو ال یوم الملحبا آج تو رحمتوں کا دن ہے رحمت اللہ عالمین مکے میں آیا میں مکے میں آ رہا ہوں آج تو رحمتوں کا دن ہے پھر نبی پاک نے ان سے جھنڈا واپس لے لیا جھنڈا واپس لے کر ان کے بیٹے حضرت کیس کے حوالے کر دیا کہ تم سرداری کے قابل نہیں ہو تم نے ایک آدمی کو دیکھ کر غصے میں آ کے انتقام کا نعرہ کیوں لگایا ہے نہ آج کوئی انتقام ہے نہ آج کوئی غصہ ہے نہ خون بہایا جا رہا ہے دس ہزار کدوسوں کا لشکر ہے مکہ مکرمہ میں نبی پاک داخل ہو گئے اللہ فرماتے ہیں اس لڑائی کا انجام یہ نکلا کہ جو دشمن تھے میرے نبی پاک کے اور مخالف تھے میرے نبی پاک کے وہ صرف دس سال کے بعد ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ دیتی ہے اور کہتی ہے کیا چاہتے ہو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے ان میں ابو سفیان ہے ان میں ابو جال کا بیٹا اکرما ہے ان میں سفوان ابو امیا کا بیٹا سفوان ہے ابو لب کا بیٹا اتما ہے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہے غلاموں ایک آپ کا دشمن ہے ان کا نام ہے ابو سفیان ابن حارس یہ ابو سفیان جو مشہور ابو سفیان ہے ان کا نام ہے ابو سفیان ابن حرف یہ حرب کے بیٹے ابو سفیان ہیں وہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ہے وہ نبی پاک کا چچا گاد بھائی ہے ہارس کا بیٹا ہے ہارس حضرت عبداللہ کے بھائی ہے وہ ابو سفیان مکے میں آپ کو ستاتا ہے مکے میں آپ کو تکلیف دیتا ہے مکے میں آپ کو پریشان کرتا ہے مکے میں آپ کو ساری زندگی وہ ستاتا رہا ہے آج جب فتح مکہ ہو گیا وہی ابو سفیان نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو کے وہی جملے کوڑاتا ہے جو جملے حضرت یوسف کے سامنے ان کے بھائیوں نے دورائے تھے اور کہا تھا لکد آ سڑک اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دے دی ہے تجھے اللہ نے ترجیح دے دی ہے ہم تو خطاکار لوگ تھے ہم نے تجھے کنویں میں ڈالا تھا اللہ نے کنویں سے نکال کے تخت کو بٹھا دیا ہے ہم نے تجھے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا اللہ نے تجھے واپس لا کے مکے کا تخت تیرے حوالے کر دیا ہے، تو مکے کا فاتح بن گیا ہے وہ ابو سفیان ابن حارث نبی پاک کے قدموں میں ابو سفیان ابن ہر نبی پاک کے قدموں میں ابو جال کا بیٹا نبی پاک کے قدموں میں سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے کیا سلوک کرو گے ہمارے ساتھ ہم غلام ہیں ہم آج مفتو ہو گئے ہم نے آج شکست کھائی ہے تم کامیاب ہو گئے ہو نبی پاک نے فرمایا تم تلا لا تصریبا علیکم کمل علیہ جاؤ آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا میں نے تم سب کو آزاد کر دیا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے میں نے کسی کا انتقام نہیں لینا ہے جو تم نے مجھے ستایا میں نے اس کا انتقام بھی نہیں لینا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں نتیجہ انجام اس جھگڑے کا یہ نکلا کہ دشمن بے نام و نشان ہو گئے اور میرے پیغمبر سرخ روح ہو انے پاک دیکھیے کس طرح اس کا تذکرہ کرتا ہے قرآن صفحہ نمبر ہے پانچ سو اڑتالیس سفر نمبر پانچ سو اڑتالیس سورت کا نام ہے سورت النصر سورت کا نام ہے سورت النصر جا نسر اللہ جب آ جائے اللہ کی مدد ور ہو اور کیا آ جائے فتح. فتح مراد کیا ہے فتح مکہ فتح سے مراد فتح مکہ بعض لوگوں مفسرین نے کہا یہ سب سے آخری صورت ہے پاک میں اترنے والی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو نبی پاک پہ اتاری گئی اجازان سلوم جب آ جائے اللہ کی مدد وقت ہو اور, اور میرے پیارے پیغمبر آپ دیکھیں لوگوں کو ید خلونا داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ, اللہ کے دین میں افواجم در فوج جب آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو گیا اور فتح بھی ہوا ہماری مدد سے اللہ اشارہ کر رہے ہیں ہماری مدد ہوئی تو مکہ فتح ہوا رات کی تاریکی میں آپ کو نکالا گیا ہم نے دن کے اجالے میں فاتح بنا کے آپ کو مکے میں داخل کر دیا جب آپ دیکھیں کہ مکہ فتح ہو گیا میری مدد آ گئی اور آپ دیکھیں ید خلونا لوگ داخل ہو رہے ہیں رائتن ناسا آپ دیکھیں لوگوں کو ید خلونا وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجن کس طرح داخل ہو رہے ہیں میرے پیغمبر جب آپ کی جوانی تھی عمر صرف چالیس سال تھی قوائے جسم کے پوری طرح مضبوط تھے آساب ٹھیک تھے محنت زیادہ تھی نہ آپ نے دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ صبح دیکھی نہ شام زخمی ہوتے رہے لہو بیٹھا رہا خاص کو خون میں تڑپتے رہے لیکن آپ آگے بڑھتے رہے آپ کی آواز کو دبانے والا کوئی نہیں تھا قوتیں پوری طرح مجتمع تھی طاقت جسمانی آپ میں پوری طرح موجود تھی جوانی تھی بھرپور آپ کی چالیس سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ نے پوری محنت کی پوری مشقت کی پوری کوشش کی نتیجہ کیا نکلا ایک آدمی کبھی دو آدمی کبھی تین آدمی حتیہ کہ چھ سال میں صرف چالیس آدمی جب قوتیں موجود تھیں آسام مضبوط تھے جسمانی قوت موجود تھی محنت زیادہ تھی تقریریں زیادہ تھی تبلیغ زیادہ تھی اس وقت لوگ کس طرح آ رہے تھے آج ابو بکر آ گئے کرل اسمان آ حضرت اللہ آ زبیر زبیر آج عمر آ گئے آج امیر حمزہ آ گئے اکا دکا بندہ دین کے اندر داخل ہوتا تھا میرے پیغمبر عمر ہو گئی آپ کی تریسٹھ سال عمر ہو گئی تریسٹھ سال وجود ہو گیا تھوڑا سا بھاری قوتیں ہو گئی کمزور آساب ہو گئے آپ کے اب کمزور محنت وہ نہ رہی جو محنت چالیس سال کی عمر میں آپ کر رہے تھے جب محنت زیادہ تھی دکا بندہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا تھا اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے آساب تو اتنے مضبوط نہ رہے عمر بھی آپ کی زیادہ ہو گئی جسم بھی آپ کا بوجل ہو گیا لیکن میرے پیغمبر رائی تناسا تن ید خلو نفی دین اللہ جا اب اکا دکا بندہ نہیں فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں فلا قبیلہ آ گیا فلان گاؤں والے آ گئے فلان شہر والے آ فتح مکہ کے دن آٹھ ہجری آٹھ ہجری فتح مکہ کا دن نبی پاک کے ساتھ دس ہزار قدوسی لشکر کتنا ہے جس میں مہاجر بھی جس میں انصار بھی جس میں مٹکے سے نکلنے والے بھی مدینے میں رہنے والے بھی آٹھ ہجری میں نبی پاک کے ساتھ صرف صرف دس ہزار کدوشیوں کا لشکر ہے کے دیر یا پونے دو سال بعد جب حجت الدا کے لیے نبی پاک تشریف لا رہے ہیں ارفات کے میدان میں جبل رحمت کے نیچے اٹھنی پر کھڑے ہو کے جو نبی پاک نے حج کا خطبہ دیا ہے اس میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار میرے پیغمبر بائیس سالوں میں اکیس سالوں کی محنت میں دس ہزار باقی کے ڈیڑھ سال جب اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی فتح آ جائے آپ کامیاب ہو جائیں کامرانی کا شیرا آپ کے سر بن جائے آپ فاتح بن جائیں آپ کامیاب ہو جائیں اور لوگ فوجوں کی فوجیں بیو کے اندر داخل ہو جائیں میرے پیغمبر فسب دے فسبے بے ہم بے میرے پیغمبر اس وقت تم پاکی بیان کر بے حمد دے رب اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اپنے رب کی تصویرے پر میرے پیغمبر اپنے رب کا شکر کر میرے پیغمبر فصبے بے ہم بے رب دے جب یہ معاملہ ہو جائے تو اپنے رب کا شکر کر اپنے رب کی تصبیے پر میرے پیغمبر اپنے رب کی حمدے کر ذرا چلیے صورت کوشل کی طرف اس کا اور اس کا ربت آپس میں لگائیں وہاں کیا کہا گیا تھا ان نہ آ کوئی کل سر ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہم نے آپ کو روحانی اولاد عطا کی ہم نے آپ کو قرآن دیا ہم نے آپ کو نبوت دی ہم نے آپ کو رسالت دی ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہم آپ کو میدان معاشر میں سر دیں گے ہم آپ کو مقام محمود پہ مقام شفاف پہ کھڑا کریں گے میرے پیغمبر کون سی وہ خوبی ہے جو ہم نے تجھے نہیں دی کون سا وہ کمال ہے جو ہم نے آپ کو عطا نہیں کیا خوبیوں کے ڈھیر لگا دیے کمالات آپ کے وجود میں جمع کر دیے نعمتوں کی ہم نے بارش برسا دی انعامات کی ہم نے آپ کی ذات کے برکھا برسا دی میرے پیغمبر میرے انعامات کو دیکھو اور شکرانے کے طور پہ فسلے فسلے ربے کا بند ہر میرے پیغمبر ان نیمکوں کا شکر کر نماز پڑھا کر اپنے رب کے لیے قربانی کیا کر اپنے رب کے لیے ان نیمتوں کا شکر کر اب سورت نصر میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مدد دینے والا بھی میں فتح دینے والا بھی میں فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے والا بھی میں میرے پیغمبر یہ ساری نیمتے ان دیکھ کے تون نے کیا کرنا ہے فسبے ربے اپنے رب کی کیا بیان کر تصویریں پڑھ اپنے رب کی خوبیاں بیان کر اپنے رب کی اور صاف بیان کر اپنے رب کے شکر ادا کر میرے پیغمبر شکر ادا کر اپنے رب کا رو ہو اور بخش مانگ استغفار کر بخشش مان استغفار کا کس سے امبیاگ گناہ کرتی ہیں اللہ کا انبیاء چھوٹے بڑے کسی قسم کے گناہوں میں ملوث ہوتی ہے نہیں انبیاء ماں کی گود سے لے کر کبر تک چھوٹے بڑے گناہوں سے ماسو نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا کوئی نافرمانی نہیں ہوتی نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا کوئی نافرمانی پیغمبر سے نہیں ہوتی اسیان کاری پیگمبر نہیں کیا کرتا گناہ پیغمبر نہیں کیا کرتا نہ سگیرہ نہ کبیرہ معصوم ان خطا ہونا یہ صفت ہے نبوت کی معصوم ہونا غلطیوں سے یہ صفت ہے رسالت کی نبیوں سے گناہ نہیں ہونا استغفار کیسا جب گناہ کوئی نہیں استغفار کیسا جب قصور کوئی نہیں بخشش کیسی جب اسیان کوئی نہیں استغفار کیسا دو معنی صرف آپ کے سامنے ذکر کروں گا ایک مانا تفسیر مغری والے مالرا قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا بہت خوبصورت مانا کیا امتک لے امتک امت میرے پیغمبر اس نعمت کے طور پر اپنے رب کی خوبیاں بیان کر اپنے رب کی تصویریں پر اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ وسط فر لے امتک اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ مانا جو دوسرے مفسرین نے کیا انہوں نے یہ مانا کیا میرے پیغمبر کامیاب ہو گئے ہیں آپ تیئیس سال کی محنت کا سمر آپ مل گیا تیئیس سال کی آپ کی محنت تھی آپ نے قرآن سنایا توحید سنائی مشکلات جھیلے مصیبتیں آپ نے اٹھائیں دکھوں کے پہاڑ تھے جو آپ پر توڑ دیے گئے مصیبتوں کے سمندر تھے جو آپ نے عبور کیے میرے پیغمبر یہ تیئیس سال کی جو آپ نے محنت کی ہے ایس سال آپ نے جو اللہ کا قرآن سنایا ہے اللہ کے دین کی آپ نے جو خدمت کی ہے اللہ کا دین جو آپ نے لوگوں تک پہنچایا ہے میرے پیغمبر اس پہ اترانہ نہیں اپنی اس عمل پہ تکبر نہیں کرنا میرے پیغمبر تیرا عمل بڑا اونچا ہے لیکن اس عمل پہ اطرام نہیں تیرا عمل بڑا آلہ ہے لیکن اس عمل پہ تکبر نہیں کرنا بلکہ بس پاگو پھر ہو اللہ کے سامنے درخواست کرنی ہے مالا میں نے تیئیس سال محنت کی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا تیئیس سالہ تبلیغ میں مولا اگر کوئی کوٹائی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اللہ سمجھانا امت کو یہ چاہتے ہیں جتنا بڑا عمل بھی ہو اور عمل کرنے والا کتنا آلہ کیوں نہ ہو اس کو اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنی چاہیے بلکہ بخشش کو مانگنی چاہیے بلکہ ڈرنا چاہیے اسے بخش کی درخواست کرنی چاہیے دیکھیے خانے قابے کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انو باپ بیٹا ہے ان کے اخلاص میں کوئی شک ہو سکتا ہے باپ میں مار ہے بیٹا مزدور ہے یہ گارا لاتا ہے وہ ان کے لگاتے ہیں باپ میں مار ہے بیٹا مزدور ہے ان کے اخلاص میں ان کے خلوص میں ان کی لاہیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ایک پیغمبر کا عمل عمل بھی بیت اللہ کی تعلیم کا عمل بھی بیت اللہ کو بنانے کا اعلی عمل ہے لیکن پڑھیے گا قرآن پاک جب یہ عمل کر لیا تو کیا کہتے ہیں ربنا تکبل منا ربنا تکبل منا ان کا انت سمی علیم یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے درخواست کرتی ہیں عمل کی قبولیت کے لیے درخواست کرتی ہیں اس نیکی اور عبادت کی قبولیت کے لیے آگے کیا کہتی ہیں آگے کہتی ہیں وقت بالینا وقت بالینا ان کا انتخم اس عمل کے کرنے میں یا اللہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تیرے حضور پبا کرتے ہیں ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں یہاں بھی اللہ اپنے پیغمبر کو کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر آپ نے تیئیس سال محنت کی ہے محنت کا حق تباہ کر دیا ہے لیکن اس پر اطرانہ نہیں ہے اس پہ تکبر نہیں کرنا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ مولا اس تیئیس سال کی محنت میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں تو اسے معافی مانگتا اللہ تعالی نے فرمایا انجام یہ نکلا کہ میرے پیغمبر کو عزت ملی میرے پیغمبر فاتح بن گئے اور انجام یہ نکلا کہ ان شانیہ کا ہون دیکھیے ذرا ایک سورت ہے منافی صفحہ نمبر پانچ سو دو سفر نمبر پانچ سو دو سورت کا نام ہے سورت مناف کو سورت المنافقوں آیت نمبر ہے سات آیت نمبر سات آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے پس منظر سن لیجئے جی. شان مزول جنگ کے موقع پر جب لشکر اسلام واپس آ رہا ہے تو رئیس المنافقی عبداللہ اللہ عید نے اور اس کے ٹولی میں پانی کے مسئلے پر مہاجر اور السار کے درمیان جھگڑا کروا برادری اصبیت کی بنا پہ مہاجر نے مہاجرین کو آواز لگائی انصاری نے انصار کو بلا لیا تلواریں نکل آئیں قریب تھا کہ کچھ تو خون ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں فریقوں کو سمجھایا اور اس بھرکائی ہوئی آگ کو بجھایا بھائی رئیس المنافقین اپنے تولے کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اسی بات پہ بات چل نکلی کہ آج ایک مہاجر نے ایک انصاری کا سر زخمی کیا ہے پانی کے مسئلے پر یہ سر چڑھ گئے یہ بھوکے پیاسے آئے تھے نہ ان کا گھر نہ ان کا مکان نہ ان کا کاروبار ہم نے انہیں مکان دیے دکانوں میں حصہ دار بنایا بار میں حصے دار بنایا یہ آج ہمارے سر کرتی ہیں اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے عبد اللہ منافع کی جس کے سر پر مدینے کی سرداری کا تاج رکھا جانا تھا کہ اچانک نبی پاک مدینے میں आ गए اور یہ تاج بجائے اس کے سر پہ سجنے کے نبی پاک کے سر रखा رکھا گیا इसे اسے بڑی تکلیف تھی سرداری کے چھن جانے کی آج کے چن جانے کی عزت کے ختم ہو جانے کی چنانچے اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ہم جو مدینے کے رہنے والوں سے کہنے لگا تم نے انہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے یہ آج اتنے سر پہ چڑھ گئے ہمارے سامنے تلواریں نکالنے لگے اگر تم مل پر خرچ نہ کرو اگر تم ملے بچا کھچا نہ دو یہ کب کے مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں یہ ہماری روٹیوں پر پلنے والے ہیں ان کو پالنے والے ہو ان کا خرچہ بند کرو ان پر خرچ مت کرو اور ساتھ اس نے بکواس کیا کہ اب مدینے میں عزت والے لوگ جائیں گے اور زلیلوں کو ہم مدینے میں نہیں جانے دی. یہ اس نے اعلان کر دیا خیمے نے گویا کہ اپنے آپ کو اس نے عزت والا قرار دیا اور الیا زب اللہ خاکم بدہن نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ کو اس بے ایمان نے زلیل کہا عزت والے مدینے میں جائیں گے اور یہ زلیل لوگ مدینے میں نہیں جائیں گے یہ خیمے میں بیٹھ کے اس نے بات کی ایک نوجوان ز وہ اس گفتگو کو سن رہا تھا جب یہ گفتگو کر رہا ہے وہ نوجوان ہے بھی انصاری ہے بھی, بھی مدینے کا رہائشی مہاجر نہیں ہے لیکن مخلص مومن تھا اس نے جب یہ گفتگو سنی اس نے کہا ابن ہو بائی ہوگا کیوں یہ جملہ کہہ رہے ہو کہ عزت والے جائیں گے زلیل نہیں جائیں گے میں زلیر کون ہے عزت تو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے عزت اور عظمت تو ہمارے پیغمبر کو ملی ہے زلیل تو تم ہو عبداللہ عبد اللہ نے جب دیکھا کہ ایک لڑکے نے یہ ساری گفتگو سن لی ہے فوری پینتلا بدلا چپ کر میں تو یوں ہی مزاق کر رہا تھا زید نے اپنے چچا کو اعتماد میں لے کر سارا واقعہ نبی پاک کو آ کے بتا دیا عبداللہ اللہ ابن اوبئی نے خیمے میں اس طرح جملہ کہا ہے نبی پاک نے عبداللہ اللہ ابن اوبئی کو بلایا عبداللہ ابن اوبئی نے کہا مجھے رب کی قسم ہے زید جھوٹ بولتا ہے میں نے یہ جملہ کوئی نہیں کہا میری سفید داری دیکھو بچے کی بات پہ آپ اعتبار کر گئے مجھے دیکھو میں رئیس آدمی ہوں ایک قبیلے کا میں سردار ہوں موزد آدمی ہوں انساریوں نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے اور یہ محزد آدمی ہے سفید ریش ہے تو قسم بھی اٹھا رہا ہے کہ میں نے یہ جملہ نہیں کہا حضرت زید کہتی ہیں نبی پاک نے عبداللہ ابن ابئی کو سچا قرار دے دیا مجھے نبی پاک نے جھوٹا قرار دے دیا بخاری اٹھا بخاری اس کا شان شانول بخاری نے نقل کیا مجھے نبی پاک نے جھوٹا قرار دے دیا عبداللہ اب ابن ابری کو نبی پاک نے سچا قرار دے دیا باقی صحابہ مجھے چھیڑتے ہیں بعض تو یوں ہی باتیں بناتا تھا ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر, ادھر لگا کے پھر پھرو یوں ہی بوڑھے کے متعلق تم نہیں یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ نبی پاک نے کافلے کو چلانے کا حکم دے دیا چلایا جائے حضرت کہتے ہیں میں تھا تو بچہ لیکن مجھے اتنا یقین ضرور تھا کہ عبداللہ ابن قسم اٹھا کر نبی پاک کو دھوکہ دے سکتا ہے عرش والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ جو نیلی چھت پر ہے اور جو وئی کے ذریعے اپنے نبی کو متعلق کرتا رہتا ہے اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا میری صداقت کا اعلان ضرور کریں گے اللہ اس حباثت سے پردے ضرور اٹھائیں گے میں نے اپنا اونٹ جان اونٹ کے نبی پاک کی سواری کے ساتھ رکھا حضرت زید کہتے ہیں اچانک وہی کی کیفیت شروع ہوئی نبی پاک جا رہے ہیں چادر آپ نے اپنے اوپر لے لی وہی کی کیفیت شروع ہو گئی میں نے اپنا اونٹ اور قریب کر لیا جب وہی کی کیفیت ختم ہو گئی تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے مسکرا کے آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ میں نے اونٹ اور قریب کر لیا نبی پاک نے میرے کان کو پکڑ کے تھوڑا سا میرا کان مروڑا اور فرمایا زائد اللہ نے تیری تصدیق کر دی اللہ نے تیری تصدیق کر دی ایک پوری صورت اللہ نے اتاری ہے تیری تصدیق میں اور حضرت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیے نے میرا نام لیا یا رسول اللہ ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے تیری تصدیق کر دی ہے کہ زید سچ کہتا ہے عبداللہ ابن ابئی نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں ہیں اس نے یہ جملے کہے تھے کہ زلیل لوگ مدینے میں نہیں جائیں گے عزت والے لوگ مدینے میں جائیں گے اور ان کے ان کا چندہ بند کر دو کھانا پینا ان کا بند کر دو یہ بھاگ جائیں گے یہ جملے اس نے کہے تھے نبی پاک کو اللہ نے بتایا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نبی پاک عالم وید نہیں ہے نبی پاک حاضر ناظر ہے نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہر ہر بات کو جانتے ہیں ہر جگہ نبی پاک موجود ہوتے ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کے عبداللہ ابن اپنے نے مشورہ کیا تھا جس خیمے میں بیٹھ کے عبداللہ ابن اپنے نے یہ بکواس کیا تھا کیا اس خیمے میں نبی پاک موجود تھے کیا نبی پاک کو اس کی باتوں کا علم تھا اگر علم تھا تو پھر بتا نبی پاک نے عبداللہ ابن ابئی کی تصدیق کی زید کو جھوٹا کیوں کرا دیا معلوم ہوتا ہے نبی پاک کو حقیقت حال کا پتا نہیں تھا حقیقت حال کا علم نہیں تھا کس نے بتایا تو پتا چلا اللہ نے بتایا تو پتا چلا یہ اب آیتیں اتری ہے زید کی تصدیق میں پڑھیے گا حم الدین یقول وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقول یہ منافق وہی لوگ ہیں تو مدینہ چھوڑ جائیں گے علامن اندر رسول اللہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو ہتو یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کھسک جائیں مریں گے تم خرچہ نہیں دو گے رات روٹی پانی کھجورے تم اگر ان کو نہیں دو گے تو یہ بھاگ جائیں گے ان پر خرچہ نہ کرو انہوں نے خیمے میں بیٹھ کے یہ جملے کہے تھے کہ ان غریب صحابیوں پر مہاجرین پر خرچہ نہ کرو یہ بھاگ جائیں گے اللہ نے بھی کتنا خوبصورت جواب دیا سبحان اللہ واہ میرے اللہ بیان کرنے پر قربان نہیں جاؤں اللہ فرماتے ہیں خزانے منافع تمہارے پاس ہیں روٹیوں اور کھجوروں کے کہ تم خرچ نہیں کرو گے تو میرے نبی کے یار بھوکھے مریں گے اور مدینہ چھوڑ جائیں گے نہیں لزائے اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے ول خزانے میرے پاس ہیں خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں کہ تم خرچ نہیں کرو گے تم خرچ نہیں کرو گے تو میرے نبی کے یار بھوکے مر جائیں گے اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولا کنل مناف لا یق لیکن منافع اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں منافع اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں کہ خزانوں کا مالک اللہ یقون کہتے ہیں یہ منافق کہتے ہیں لائن رجانا تھے اگر ہم لوٹ کے گئے المدینہ تھے کہاں مدینے کی طرف لن البتہ نکال دے گا الزو عزت والا ننہا اس مدینہ سے الزلہ کس کو لیلوں کو انہوں نے یہ جملے کہے ہیں میرے پیغمبر کہ مدینے میں ہم جب جائیں گے تو عزت والے لوگ وہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے ہم عزت والے ہیں منافقوں نے کہا ہم عزت والے ہیں ہم سرداریوں والے ہیں ہم چودھری ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے یہ زلیل ہیں اللہ نے منافقوں کے بکواس کا جواب دیتے ہوئے کہا اور پاگلوں عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی عزت زمینوں سے نہیں ہوتی عزت دکانوں سے نہیں ہوتی عزت صنعتوں سے نہیں ہوتی عزت برادریوں سے نہیں ہوتی وہ لاہل عزت کس کے لیے و اور عزت کس کے لیے وہ اور عزت کس کے لیے میرے پیغمبر عزت کردار سے بنتی ہے عزت افعال سے بنتی ہے عزت آمال سے بنتی ہے عزت کردار سے بنتی ہے عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے عزت اللہ کے رسول کے لیے عزت سارے مومنوں کے لیے ولا المنافقین لا یا لیکن منافق اس بات کو جانتے نہیں کہ آخر کار عزت تو محمد الرسول اللہ کو ملے صلی اللہ ہو اس, اس لڑائی اور جھگڑے کا انجام کیا نکلا عزت کس کو ملی ماؤنوں کو عزت کس کو ملی نبی پاک کو اور نبی پاک کے دشمنوں کو کیا کر دیا گیا و پار کر دیا گیا ایک اور جگہ دیکھیے صفحہ نمبر 508 تھوڑا سا آگے جائیں گے صفحہ نمبر 508 سو کا نام ہے سورت تحریم نام ہے سورت تحریم حری آیت نمبر ہے آٹھ تیسری سطر ہے سفے کی جی پانچ سو آٹھ سفے کی تیسری سطر ہے جی یا یوحذینہ آ منو اے ای مال والوں توبہ کرو کس کے آگے توبطن نسوہا نسوہ کا مینا خالص توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ خالص خالص توبہ کون سی ہوتی ہے ایک توبہ ہوتی ہے جو ڈریور کرتی ہے اسٹرف بیٹھتے ہیں نا کو ہاتھ لگاتے وہ سمجھتے یہ توبہ یا بعد لوگ سمجھتے کانوں کو ہاتھ لگانا توبا ہے میری توفا توبہ نہیں توبا کا خالص توبہ کیا گئے گنا پر ندامت جو گناہ ہو چکا اس پر کیا ہو پشیمانی ندامت اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے ساتھ یہ عید کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ ہے توباطن اب بتائیے یہ توبہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ توبہ بڑی مشکل ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ عید کرنا کہ یہ گناہ جس کی میں توبہ کر رہا ہوں معافی مانگ رہا ہوں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ ہے توبطن نسوحا لیکن اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو توبہ ٹیٹ جائے بندہ توبہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کرے پھر وہ گناہ ہو جائے علماء کہتے ہیں کہ توبہ کرنا چھوڑے نہیں یہ نہ سوچیں یار پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے یہ تو مزاق ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے کہ بندہ پھر وہی کرتا ہے پھر وہی کرتا ہے پھر وہی علما کہتے ہیں توما کرنی چھوڑنی نہیں بے شک توما ٹوٹتی رہے بار بار کی یہ رکھیں علماء نے اس کی ایک مثال دی علماء نے کہا ہے کہ بندہ جب روٹی کھاتا ہے دوپہر کی تو بندہ سوچے یار رات کو تو بھوک پھر لگ جانی ہے روٹی کھاتا ہی نہیں نہیں روٹی کھائے دوبارہ بھوک لگے تو دوبارہ یہ کہنا کہ بھوک تو دوبارہ لگ جائے گی تو روٹی کھانے کا فائدہ بھائی دوبارہ لگے گی تو دوبارہ روٹی کھانا جس طرح بار بار بھوک لگتی ہے اور بار بار بندہ روٹی کھا کے بھوک کو بجھاتا ہے اسی طرح بندہ بار بار توبہ کرے پور جائے پھر توبہ کرے ٹوٹ جائے توبہ پھر توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسی توبہ کی برکت سے ایک دن بندے کو توفیق دے گا کہ وہ سچی توبہ کرے اللہ توفیق دے دے اے ایمان والو توبو اللہ توبہ تنسروا توبہ کرو اللہ کے آگے توبہ خالص آسار رب کو قریب ہے کہ رب تمہارا فرا ہم تم سی دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں اللہ دور کر دے تم سے تمہاری برائیاں ب یدھ خلا جنات داخل کر دے تم کو جنت میں تجری ملتا ہار جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اے مومنو پڑھنے والوں خالص توبہ کیا کرو قریب ہے اللہ تمہارے گناہ دور کر دے توبہ کی وجہ سے گناہ مٹا دے اپنی رحمت سے تمہیں اس جنت میں داخل کرے جس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں کس دن داخل کرے آگے پڑھیے کس دن تمہیں جنت میں داخل کرے کس دن تم پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے فرمایا یو ماں اس دن لا يخز ضلع النبیہ جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا ولزینہ آمن ماحو اور جو لوگ اس نبی کے ساتھ ایمان لے آئے انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا اس دن ہو سکتا ہے اللہ تم پہ بھی رحمت کر دے تمہیں جنت میں داخل کر دے تمہارے گناہ اللہ مٹا دے تم پر رحمت کی برکھا برسائے جس دن اللہ اپنے نبی کو نبی کے صحابہ کو رسوا نہیں کرے گا نور یس بین نہ اللہ کے نبی کے سامنے اور نبی کے یاروں کے سامنے ایک نور ہوگا ایمان کا جو آگے آگے چلے گا ایک نور ہوگا ایمان کا یس جو ان کے آگے آگے چلے گا وبے مان اور ان کے دائیں جانب چلے گا یقینا وہ کہہ رہے ہوں گے ربلا اور رب ہمارے ات نملانا نورانا ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے یہ رستے میں کہیں ختم نہ ہو جائے جنت کے داخلے تک یہ نور ہمارا ہمارے لیے مکمل کر بہت پھر اور ہمارے گناہ معاف کر دے ان کا شعیل قدیر گویا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں اے مومنوں قیامت کا جو دن ہوگا قیامت کے دن میں تمہارے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو رسوا نہیں کیا جائے گا ہم تو نبی کے سر کے عزت کے تاج سے جاتے انجام یہ نکلا کہ نبی پاک پر دنیا کی برکتیں اور رحمتیں بھی اللہ نے پوری کر دی اور آخرت کی رحمتیں اور برکتیں بھی اللہ نے پوری کر دی ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجئے کیجیے بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکسر خیر کثیر ہر قسم کی بھلائیاں دنیاوی اخروی ہم نے آپ کو عطا کر دیے بس اے میرے پیغمبر ان نیمتوں کے شکریہ کے طور تعلق سلے میرے پیغمبر آپ نماز پڑھیں میرے رب کس کے لیے نماز پڑھیے کس کے لیے کیا مطلب کیا مطلب نماز پڑھنے کا لی عبادت بھی اللہ کے لیے بدلی عبادت بھی اللہ کے لیے ون ہر اور میرے پیغمبر قربانی کر کس کے لیے یعنی مالی عبادت بھی اللہ کے لیے میرے پیغمبر قولی عبادت بدلی عبادت مالی عبادت اللہ کے لیے کر ان شانیہ کا حول اب بے شک تیرا دشمن شانی تیرا دشمن میرے پیغمبر آپ کا ویری اور آپ مخالف اب تر وہی نسل قطع ہوگا وہی بے, بے نام و نشان ہوگا اور ہم دنیا میں اور اجاگر کرتے چلے جائیں گے ہر دن آنے والا تیرے ذکر میں اضافہ ہوتا رہے گا تیرے تذکرے میں اضافہ ہوتا رہے گا ایک اعلان سنوے ذرا ایک منٹ کے علم میں محرم الحرام میں دو پروگرام ہماری جماعت کرتی ہے اور یہ پروگرام پچھلے پندرہ سولہ سال سے ہوتے آ رہے ہیں دو پروگرام ایک پروگرام ہمارا اجلاس عام ہوتا ہے ہر محرم کے پہلے جمعے کو اجلاس عام اور وہ اٹھارہ بلاک کی مسجد میں اسی جگہ ہوتا ہے مغرب کے بعد اگلا جمعہ آنے والا جمعہ یعنی سات اپریل کا جمعہ یہ ہمارا اجلاس عام ہوگا جی اگلے جمعے مغرب کی نماز کے بعد اٹھارہ بلاک کی اسی مسجد میں پروگرام ہوگا درس قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ بدستور جاری رہے گا اجلاس عام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقریریں کر دی جائیں گی اور یہ درس کا سلسلہ نہیں ہوگا درس ہوگا انشاءاللہ شاء مولانا کاری محمد اشرف صاحب بیرہ اسماعیل خان سے ان شاء اللہ وہ درسے قرآن پاک دیں گے اس کے بعد ہماری جماعت کے بیرونی اور مقامی علماء جماعتی نسم العین کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے ہمارے جتنے کارکن ہیں اراکین ہیں وہ تو پورا ہفتہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور محنت کریں گے وقف کریں گے اپنے آپ کو آپ سے بھی میری گزارش ہے درخواست ہے عام میں سے ہر آدمی اس پروگرام کے لیے اشتہار بنے گا آپ خود بھی تشریف لائیں گے اور اپنے احباب کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئیں گے کیا خیال ہے ٹھیک <تصفيق> ہے آپ محنت کریں گے اس پروگرام کے لیے اگلے دنوں کے لیے آپ لازمی آئیں گے اپنے احباب کو بھی لائیں گے دوسرا پروگرام ہمارا بڑا مشہور پروگرام ہوتا ہے وہ نو اور دس محرم کی درمیانی رات ہوتا ہے نو اور دس محرم کی درمیانی رات وہ معاویہ مسجد میں پروگرام ہوگا جس میں واقعہ کربلا شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی صحیح حقیقت کربلا کا واقعہ اس کا پس منظر پھر لوگوں کی طرف سے جو سوال آتے ہیں مختلف قسم کے ان سوالوں کے جواب بڑا دلچسپ وہ پروگرام ہوتا ہے نو اور دس محرم کی درمیانی رات وہ بھی آپ زیر میں رکھیں گے لیکن فی الحال آپ اگلے جمعے سات اپریل کا جمعہ اٹھارہ بلاس باد نماز مغرب وہ اجلاس عام ہوگا آپ نے تمام تر توجہ اس طرف مبزول کرنی ہے ہمارے حلقہ جات کے جو کارکن ہیں وہ اس کے لیے بھرپور محنت کریں گے شخص نے بات کرنے کے دوران روانی نے غلطی سے اپنی بیوی کو بیٹی کہہ دیا اس کے متعلق کیا حکم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی بعض لوگ قرآن کا مخووم بیان ہونے لگتا ہے کہ درج سے نکل کر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اللہ ان کو ہدایت دے گئی ہماری کیا رائے ہے میں کوئی ان پر فتوا تو نہیں لگا سکتا